ما یو اللہ زین کا ہرگز نہیں چاہیں گے خواہش کریں گے ودا کسی چیز کا چاہنا ودود اللہ تعالی کے ناموں میں استعمال ہوتا ہے نا محبت کرنے والا یہ وہی چیز ہے ماں یوت اللہ زین کا فرو ہرگز نہیں چاہیں گے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں من اہل کتاب وہ لوگ جو کافر ہیں جو بھی من اہل کتاب خواب ہوں اہل کتاب میں سے اور نہ ہی ولل مشرقین وہ لوگ چاہیں گے جو مشرقین میں سے ہیں کیا نہیں چاہیں گے یہ تو آ رہا ہے آگے پہلے اس ٹکڑے کو حل کر لیتے ہیں یہاں پر اکثر انگلش میں جن لوگوں نے ترجمہ کیا ہے غلط کیا اور اردو میں بھی بہت بڑے بڑے لوگوں کو بھی دھوکہ ہو گیا ہے یہاں پہنچ کے ہمارے حضرت شاہ اب القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے صحیح ترجمہ کیا ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر صحیح ترجمہ کیا ہے دیکھو بھائی جہاں سے ترجمے میں غلطی لگی ہے وہ یہ ہے کہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ما یو اللہ زین کفروم اہل ال کتابی ابل مشرقین اور اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ ہرگز یہ خواہش نہیں رکھتے وہ ہرگز نہیں چاہتے اور نہ ہی مشرقین اگر ترجمہ کیا جائے یوں ہی جیسے پڑھا ابھی کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ بھی نہیں چاہتے اور مشرقین بھی نہیں چاہتے تو اہل کتاب میں سے کون ہے جو کافر نہیں ہے اگر وہ مسلمان ہی ہو جاتے تو خدا کو اہل کتاب کہنے کی کیا ضرورت تھی دیکھا نا غلطی ترجمے میں یہ کرتے ہیں کہ اہل کتاب کا اور مشرقین کا ذکر پہلے لے آتے ہیں اردو محاورے کے مطابق کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں اور مشرقین وہ ہرگز یہ بات نہیں چاہتے کہ تم لوگوں پر اللہ کی طرف سے کوئی خیر کی چیز نازل لو آپ سمجھ رہے ہیں ہماری بات کو کہ اگر اہل کتاب میں سے کافر نہیں چاہتے تو اہل کتاب تو سارے کے سارے کافر ہیں کون سا ایسا ہے جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ وہ یعنی پھر تو مطلب یہ وہ گروہ مسلمانوں کا بھی ہے اور یہ ہے ترجمے کی غلطی جو لوگ کرتے ہیں بچنا اس سے ہمیشہ اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ ماں یو اللہ کا فرو کافر ہرگز نہیں چاہتے من یہ جو من ہے نا یہاں پر اس آیت میں تین مرتبہ اللہ نے استعمال کیا ہے من اہل کتاب آگے دیکھیے من خیرن دوسرا اور من ربکم تیسرا تین مرتبہ یہ من کا لفظ لائے ہیں نا اسی آیت میں اس پہلے من کو سے کے معنی میں نہیں لیں گے من سے کے معنی میں نا یہاں پر سے کا معنی نہیں من الکتاب کتاب سے من اللہ اللہ سے سے کا معنی نہیں ہے بلکہ یہاں پہ معنی ہے اس کے تفصیل کے اظہار کے لیے ڈیٹیل بتانے کے لیے ما یود اللہ زین کا فروخ کافر ہرگز نہیں چاہتے کون سے من الیل کتاب خواہ و کافر اہل کتاب میں سے ہوں ولل مشرقین اور خواہ و کافر مشرقین میں سے ہوں یہ دونوں ہی نہیں چاہتے سارے ہی کافر نہیں چاہتے اور خاص طور پر اہلی کتاب اور مشرقین تو بالکل نہیں چاہتے ٹھیک ہے ما یو اللہ کفر ہو یہاں پہ رک گئے کہ کافر ہرگز نہیں چاہتے کافر دس قسموں کے ہو سکتے ہیں عیسائی بھی ہیں یہودی بھی ہیں مجوسی بھی ہیں سادی بھی ہیں اور بہت سے مشرقین سب کافر ہی ہیں مایوت اکبر کافر ہرگز نہیں چاہتے من اہل کتاب خواب و اہل کتاب میں ہوں جن سے تمہارا مقابلہ ہے مدینہ منورہ میں عیسائی یہودی یہودی زیادہ غالب ول المشرقین اور نامشرقین مکہ یہ چاہتے تھے ٹھیک ہے نہیں کافر کو عام کر کے پھر اس کی ان کی دو دو کائنڈ دو ان کی قسمیں گنوادی کہ اہل کتاب ہو یا مشرقین ہو کافر ہرگز نہیں چاہتے دیکھیے اگر کہیں انگلش ترجمہ ہے کہ اس ترجمے کے برعکس وہ دوسرا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں اور مشرقین میں اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ نہیں چاہتے تو اہل کتاب میں سے اگر کچھ کافر ہیں جو نہیں چاہتے تو کیا کچھ اور ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ خیر نازل تو وہ کون ہیں پھر وہ مسلمان ہے کہ اگر مسلمان ہے تو اہلی کتاب کا نام دینے کی کیا ضرورت ترجمہ ہے انگلش کا سمجھ رہے ہیں جو یہاں ایسے کیا گیا یہ ترجمہ ہے غلط پڑھیے ذرا انگلش تو آتی ہوگی اچھا اچھا یہی چیز اور کوئی ترجمہ ہے بڑے بڑے لوگوں نے کیے ہیں یعنی جو غلط ہے وہ ہے ہاں کوئی کیا نہ آپ کیا ہے میں وہ الٹی بات ہو گئی یا نہیں سمجھ میں آئی میری بات بس اِس کافی ماں یبد اللہ میں نے آپ سے پہلے دن کہا تھا کہ ہم نے صرف کتاب حل کرنی ہے انشاءاللہ یہی ہے نا تفصیلیں بہت سی لکھی گئی جی جی کیوں نہیں سمجھا سکتا ہوں بھائی کیوں نہیں تو آپ بیٹھے کس لیے تو میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ ہمیں کتاب حل کرنی ہے زیادہ سے زیادہ جس حد تک ہو سکے تفسیریں ترجمے بہت سے مل جائیں گے تفسیر آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں بیسیکلی سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اشاد کیا فرمایا یہ باتیں بظاہر چھوٹی لکھتی ہیں لیکن جب آپ اس میدان میں آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی گہری باتیں دیکھیے پھر بات عرض کرتے ہیں ما یو اللہ من اہل کتاب ہرگز نہیں چاہتے کافر پہلے تو غلط بات بگاتے ہیں ہرگز نہیں چاہتے کافر جو اہل کتاب میں سے ہیں اور نہ ہی وہ کافر جو مشرقین میں سے ہیں کہ تمہیں کوئی اچھی بات اچھی چیز پہنچے اگر ترجمہ یوں کیا جائے کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں اور مشرقین یہ نہیں چاہتے تو پھر اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب میں کچھ مسلمان بھی ہیں اگر مسلمان ہیں تو پھر انہیں اہل کتاب ہی کیوں کہتے ہیں آپ جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ابن سوریا رضی اللہ عنہ یہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے تو انہیں تو کوئی نہیں اہل کتاب میں سے کہتا تھا سب یہی کہتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں تو اگر ترجمہ یوں ہوگا کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ نہیں چاہتے تو بات الٹی ہو جائے گی اللہ نے یہ فرمایا جو اصل حقیقت ہے کہ جو بھی کافر ہیں کوئی نہیں چاہتا خواہ و کافر اہل کتاب میں سے ہوں اور خواہ و مشرقین میں سے ہوں کوئی بھی کافر دنیا مثلا سادی ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں مجوسی ہیں مشرقین ہیں چونکہ واسطہ دونوں سے پڑھ رہا تھا نا مکہ مکرمہ میں مشرقین سے اور مدینہ منورہ میں یہود سے تو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے دو کو زیادہ امیت دی اور کہا کافروں میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ تم پہ خیر نازی لو نہ نا یہ اہل کتاب اور نہ مشرقین سمجھ گئی یہ ہے غلطی جو لگتی ہے یہاں پر اس لیے یہاں پہ ارشاد فرمایا میں یو اللہ غفرمن اہل کتاب و مشرقین اور مشرقین یا اہل کتاب سارے کے سارے کافر اور خاص طور پہ یہ دو گروہ بالکل نہیں چاہتے کہ این یونزل علیکم کہ نازل کیا جائے تمہارے اوپر من خیرن یہ جو من ہے یہ استغراق کے لیے مفسرین کہتے ہیں یعنی کسی چیز میں اضافے کے لیے زیادتی کے لیے بہت زیادہ من, رب من خیرن من کوئی بھی خیر تمہاری پر تمہارے اوپر نازل ہو خیر کی اتنی کثرت یعنی وہی جو نازل ہو رہی ہے خیر سے یہاں مراد وہی لی گئی ہے بہت سے نے کہا اور بعض کہتے ہیں کہ عام مراد ہے دین اور دنیا کی کوئی بھلائی جو مسلمانوں کو مل خیر کا ترجمہ قرآن میں مختلف جگہ مختلف طریقے پہ کیا گیا خیر کا ترجمہ وہی سے بھی کیا گیا جیسے یہاں پہ خیر کا ترجمہ بعض حضرات نے یہاں پر ہی دین اور دنیا کی کسی بھی بھلائی سے لیا ہے خیر کا ترجمہ ایک جگہ مال پیسے سے بھی کیا گیا ہے وہ ان ہوں بالخیر <لَشَدِيد> اور ال شدید اور انسان کو خیر کی مال کی محبت ہے بہت زیادہ وہ اننا ہوں الزعی کا اور وہ وہ انسان اس بات پر گواہ بھی ہے جانتا ہے دل میں مال کی محبت کتنی ہے خود بھی جانتا ہے تو وہاں خیر سے مراد مال لیا گیا ہے یہاں خیر سے مراد بعض نے وہی لیا ہے اور یہاں خیر سے مراد بعض نے دین اور دنیا کی کوئی بھی بھلائی ہو تو اللہ تعالیٰ کنگ نسل علیکم من خیرن کوئی بھی خیر جو بھی چیز تمہارے لیے نازل ہوگی اللہ کی جانب سے مر رب تمہارے پردگار کی طرف سے اب آیا ہے یہ من جس کے معنی سے بنتے ہیں کسی چیز کے آغاز کو بیان کرنے کے لیے مثلا کوئی کہتا ہے کہ منل بسرت ال بسرہ سے شروع کر کے کوفہ تک یہ جو کا ہے کسی چیز کی ابتدا بیان کرنی ٹھیک ہے من مکتبی الل دفتر سے لے کے گھر تک تو یہ جو من ہے یہ تیسرا من عثمانہ میں ہے کہ دیکھو کوئی بھی چیز جس کی ابتدا اللہ کی جانب سے ہوتی ہے خیر اوپر سے تمہارے لیے نازل ہوتی ہے یہ ہرگز نہیں چاہتے واللہ یختصو اور اللہ ایسے ہیں کہ مخصوص کرتے ہیں بے رحمت ہی اپنی رحمت کو میں جس کے ساتھ اللہ چاہتے ہیں اس کے ساتھ اپنی رحمت کو مخصوص کر دیتے ہیں اللہ جس کے ساتھ چاہتے ہیں اپنی رحمت کو لگا دیتے ہیں اللہ اس کے لیے خاص طور پر رحمت نازل کر لیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں رحمت سے بھی مراد بعض الدین نے یہاں پر وہی لی ہے یعنی اللہ نے جس کو چاہا اسے خدا نے اس رحمت سے نوازا یعنی وہی سے نوازا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بات ختم ہوگی ٹھیک ہے سر ولہ ذو الفضل العظیم اور اللہ ہیں زو زو کے معنی جو اردو میں آپ کہتے ہیں صاحب صاحب جیسے کہتے ہیں نا یا،, یا یہ سمجھ لیجیے والا کے معنی تقریبا جو آتے ہیں جی ہاں ظل کرنین دو سینگوں والا دو کرنوں والا فکار دو دھاری تلوار جس میں دو دھارے ہوں جیسے نسبت کے لیے مشہور ہو جاتا ہے کہ فلاں صاحب سیاہی والے چھڑی والا اینک والا یہ مشہور ہوتا ہے نا اسی طرح ابو کا لفظ بھی آتا ہے اور زو کا بھی ہے اس میں فرق اور عربوں کے ہاں جو فرق ہیں وہ لغت میں لکھے ہوئے ہیں اس کو فلحال نہیں کہتے لیکن ابو اور زو ان معنی میں آتا ہے ظلفضل فضل والا صاحب ہے مالک ہے ہاں اب صحیح ترجمہ بن جائے گا ظلفضل فضل کا مالک ہے کشتی والا یعنی کشتی کا مالک ہے اور ابو بھی اسی معنی میں آتا ہے مثلا ابو حریرا بلیوں والا ابو ذر اس کا بھی یہی ہے اسی طرح ابو بکر بکر والا قبیلہ تھا ان کا جس کے ساتھ ان کا تعلق تھا ابو ہفس حفظ, حفظ والا حسط عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی ابو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی مٹی والا وہ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے گھر اور بیٹی سے پوچھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہ علی کا تو انہوں نے عرض کیا آج گھر میں کچھ بات چیت ایسی ہو گئی میری ذرا بات میں نے سخت کہہ دی تو مسجد میں جا کے مسجد میں چلے گئے گھر سے چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو حدیث میں آیا بخاری میں کہ انہوں نے چادر لپیٹی بھی تھی اور سو رہے تھے مسجد میں بالکل صاف خالص فرش پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تو وہ اٹھے تو ان کے جسم پہ مٹی لگ گئی تھی کرتا نہیں پہنا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے مٹی جھاڑی ان کے جسم سے اور فرمایا کم یاوت و مٹی والا اٹھ کے بیٹھ جائے اور مٹی والا اٹھ کے بیٹھ جائے حزت حسن رضی اللہ کہتے تھے میرے والد کو کوئی ابو تو راب کہتا تھا تو بہت خوش ہوتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مٹی والا تو یہ ابو اور مالک صاحب میں اللہ الفضل العظیم اور اللہ جو ہیں وہ بڑے فضل والے اللہ فضل کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اس لیے وہی جو تھی وہ ختم ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل امین شریعت کی وحی لے کر کسی پر نہیں آئی اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا فضل کو جس کے ساتھ چاہتے ہیں خاص کر دیتے ہیں تو نبوت کا انتخاب یہ خالصتا اللہ کا اپنا فعل ہے اللہ کی اپنی مرضی ہے اور اللہ کی مرضی کے علاوہ کسی کے قصد کو دخل نہیں ہے کسی کی محنت کو دخل نہیں ہے کہ کوئی آدمی اتنے عرصہ محنت کرتا تھا تو اسے نبوت مل جاتی تھی یہ بات نہیں اور اب تو بات ہی ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ یہ بات